کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آخر کس گناہ میں اس معصوم کو تم نے دفن کیا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کو قتل کیا کرتے تھے مطلق اور, اور اولاد کو قتل کرنے کا ایک سلسلہ مطلب ہے کہ یہ سلسلہ بہت سے قوموں میں رہا ہے اور نسل بندی یا سمجھ لیجیے نسل بندی یہ جو طریقہ جس کی ترویج زیادہ سے زیادہ کی جاتی ہے اس کا ایک پہلو یعنی قتل اولاد کا یہ بھی ہے لوگ عام طور پر مسلمانوں کے اندر یہ خیال ورس پا رہا ہے کہ آخر جس کی تنخواہ چار سو ہے پانچ سو ہے آٹھ لڑکوں بچوں کو کیسے پال سکتا ہے کیسے کیا کھلائے گا کیا پہنائے گا اور کیسے اس کو اس کی تعلیم ہوگی پھر بڑے ہو کر کے کیا کریں گے حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کلام پاک اگر اس کا مطالعہ کریں تو اس پر بھی بہت زور دیا گیا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ ذکو دوسری آدمی کم و یا ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں ہم ہی روزی دیتے ہیں نہ ذک کم ووم فخر کے ڈر سے فاطہ کے ڈر سے بھکمری کے ڈر سے اولاد کی قتل کرو ہم تم کو اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں جو آتا ہے اوپر سے وہ روزی لے کے آتا ہے روزی اوپر سے آتی ہے وہ بھی سما یا رسک کو مماتو آدون یہ سوچو کہ زمین سوکھی پڑی ہے یا زمین میں صرف ہمارے پاس چار بیگھے کھیت ہے اس میں پچاس آدمی یا پانچ آدمی کیسے کھا سکتے نہیں روزی اوپر سے آتی ہے اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے. صحیح حدیث ہے ان رسک لبول ابدا کمایت لو بہ المود صحیح حدیث ہے روزی کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ خود آدمی کو اس طرح ڈھونڈتی ہے جیسے موت اس کو ڈھونڈتی ہے ہر چیز کا ایک سبب موت کا بھی سبب اللہ تعالیٰ نے بنا بیان فرمایا ہے اسی طرح روزی کا بھی سبب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے آپ روزی کے اسباب ڈھونڈے روزی آپ کو ڈھونڈ رہی ہے حقیقت یہ ہے لیکن یہ جائز نہیں اسلام میں کہ آپ ہاتھ باندھ کر بولا مالس بولا لاتا جالیہ مغل رتنوكا بستى اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے لاتا جالیہ دیکھا مغلول رتن فی اپنے گردن میں اپنے ہاتھ کو باندھ کر کے بیٹھ نہ جاؤ یا یہ کہ بالکل خرچ نہ کرو اولا تبس تھا اور حد سے زیادہ بھی اس میں كیا نام ہے زیادہ تبست بھی استعمال نہ کرو درمیانہ روی اختیار کرو روزی کمانے میں بھی روزی کے خرچ کرنے میں بھی تو اللہ تعالی ضرور روزی دے کیونکہ اس نے ہر چیز کا سبب بیان کیا ہے سبب ہر چیز کو سبب کے ساتھ رکھا ہے جس طرح موت کے اسباب رکھے ہیں اسی طرح روزی کے بھی اسباب ہے آپ روزی کے اسباب کو استعمال کریں روزی آپ کو ڈھونڈتی ہے آپ کو وہ آپ اس کو ڈھونڈیں اور روزی ملے گی بہرحال آپ اس کی واضح مثال یہ سمجھیے آپ لوگ جانتے ہیں ہر علاقے میں پاکستان ہو ہندوستان ہو کہیں بھی ہو آج سے پچاس سال پہلے جس کی حالت کمزور تھی اس کے دس بچے ہوئے دس بچے ہونے کے بعد اللہ کے فضل سے اس کی بہت روزی بہت کشادہ ہو گئی آپ خود سوچ سکتے ہیں آپ کے والدین اگر تھوڑی روزی کے مالک تھے اللہ تعالی نے ان کو تھوڑا دیا تھا لیکن وہی بچے پڑے ہوئے کچھ دن تکلیف کھانی پڑی والد والد والد نے ہو سکتا ہے تکلیف اٹھایا ہو لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کے روزے میں برکت کر یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہو رہا ہے تو پھر اس تجربے کے بعد بھی کیوں یہ سوچیں کہ کی کیوں ہم ہندوستان گئے آج تک چار پانچ سال بجے تمام بچوں کو لے گئے جب انہوں نے دیکھا تو گھبراہ گئے کہتے ہیں ایک طرف ہو جائیں بھائی بھائی کہ دس کے بجائے بارہ نہ بارہ کے بجائے پندرہ نہ اس میں کوئی داخل ہو رہا ہو تو ایک ایک کر کے گن رہے ہیں تو ذرا سا بچے ادھر ہو گئے بھائی ذرا سا ادھر کرو ادھر کرو تو ان کا وہ گننے میں پریشانی ہوئی تو ایک ججلا کر کے ایک عورت کہنے لگی کہ اتنا بچے پیدا کریں کیا کھائیں گے ہم نے کہا ہندوستان میں اللہ کے نہیں جی رہے ہیں اللہ قدر سے دوسری جگہ جی رہے ہیں اور ہندوستان کے لوگ بھی جی رہے ہیں آپ کی روزی دیکھیے تنخواہ میں نے بہت کچھ کہا اس کو اس عورت کو وہیں ہم نے کہا کیا کر لیں گے میں نے کہا دیکھیے یہاں بیٹھے آپ کی تنخواہ ہو سکتا ہے دو لیکن اوپر کی آمدنی آپ پچاس ہزار کماتے ہیں تو ہے مسئلہ حقیقت ہے تو کہتے ہیں کہ روزی کہاں سے آئے گی روزی اللہ تعالی دینے والا ہے بار ہاتھ تو اللہ تخت لو اللہ تک تم نے ملا نہ برائیوں سے دور رہو اس کے قریب تک نہ جاؤ لا تقرب اس کے قریب تک نہ جاؤ یہ بھی ہے لا تقرب یعنی اس کا مطلب ہے کہ اپنے اور اس کے درمیان چھوئی موئی بنا لو اس کے قریب نہ جاؤ اگر جب یہ کہا کہ اس کے قریب نہ جاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ارتقاب بہرحال نہیں کرنا ہے یہ عام تعبیر کلام پاک میں ولا تقرب اللہ کے حدود کے بارے میں آیا ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ جب قریب جائیں گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال فرمائی ہے کرائی یع الحما یو شکوائیں کافی جب قریب جائیں گے تو جیسے ایک چرواہا اپنے اپنے جانوروں کو اپنے چپاؤں کو لے کر کے کسی کے کھیت کے درمیان میڈ کے قریب جا کر کے جب چرائے گا تو تھوڑا سا بہرحال کچھ نہ کچھ خطرہ ہے کہ ذرا سا غافل ہوا تو وہ پڑھ کر کے کھا لے گی کچھ نہ کچھ کر رہا یع الحمد یا سکھوائیں کافی اسی طرح قریب تک نہ جانے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے منع کیا ہے قریب جانے سے بولا تطرب الفواہشن فواہش برے کام جو ظاہر ہیں اعلان ہیں کر کے لوگ کرتے ہیں یا اس کو چھپ کر کے کرتے ہیں تو چھپ کر کرنے والی چیز اعلان کر کے بھی نہ کرو اور نہ چھپ کر کے کرو <Daddy> کیونکہ برائیوں کا اعلان ایک تو یہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل امتی محافون المجاہرین ہماری امت کے ہر افراد معاف کر دیے جائیں گے لیکن جو شخص برائیوں کو کل کر کے کرتا ہے حل اعلان کرتا ہے بے حیائی کے ساتھ لوگوں کے درمیان تو وہ معاف نہیں کیے جائیں گے یہ دیکھیے یہ بھی فرق ہے ایک چیز ہوتی ہے اگر کچھ اس نے چھپ کے کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی کچھ سمتماہٹ یا روشنی اس کے دل میں ہے کہ وہ بہرحال ڈرتا ہے اگر لوگوں سے شرم کرتا ہے تو امید ہے کہ اللہ سے بھی شرم کر لے لیکن جو شخص برائی کو کھل کر کے ایک دم اعلان کرتا ہے وہ سب سے زیادہ مجرم اور گناہ گار ہوا کیوں کیونکہ اس کا یہ کرنا دوسروں کو دعوت دینا ہے برائی پہ ہمت افزائی کی حقیقت <تصفح> ہے اس وجہ سے جو شخص برائی چھٹ کر کے کرتا ہے اس کا گناہ ہلکا جو شخص برائی کلّ کرتا ہے اس کا گناہ اور ہی بڑا ہے احلکر فواہ رکن حرم اللہ اللہ الا بالحق اور اس جان کو تم مارو نا جس کو اللہ تعالی نے قدر کرنے اور مار ڈالنے سے منع کیا ہے ہاں جب اس کو مار ڈالنے کا حق ہو تو ضرور مارو کیونکہ اس وقت مار دینا واجب ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے لا ہل عمر ان مسلم تلاس کسی مسلمان آدمی کا خون صرف تین اسباب سے جائز ہو سکتا ہے اللہ بلاس اللہ کیا ہے سیب الزانی اگر کوئی مسلمان شادی شدہ ہے اس نے زنا کر لیا تو اس کی جان حلال ہو گئی اس کی جان مار ڈالنا حلال ہو گیا وہ اپنے جان کا مالک نہیں انسان دیکھیے عجیب ہے انسان کو اللہ تعالی نے آزاد پیدا کیا ہے آزاد پیدا کیا ہے اس کو کوئی شخص پابند نہیں کر سکتا اللہ کی خاص حالات میں آزاد آدمی ہے لیکن ایسے مراحل میں پہنچ کر کے جہاں کی اللہ تعالی کی ناپروانی کی اس مرحلے میں پہنچ جائے تو ایسے مرحلے میں اپنے سے بے اختیار ہو جاتا ہے دوسروں کا اختیار اس پر آ جاتا ہے دیکھیے اس کو پکڑ کر کے قتل کرنے کا حق ہو گیا واجب ہو گیا بلکہ بعض حالات میں وہ اگر اس کو معاف کرنے کی کوشش کرائی جائے تو بہت بڑے گناہ کی باعث کا باعث ہے اسی طرح اس کی عزت ہاتھ تک ایک جز ہے ہاتھ کاٹنا ہاتھ حرام ہے کسی کا ہاتھ کاٹنا انگلی کاٹنا یا کسی کو تکلیف دینا حرام ہے لیکن اگر اس نے چوری کر لی تو اس کا ہاتھ کاٹنا واجب ہو گیا دیکھیے فرق ہے جائز نہیں تھا لیکن اس نے خود اپنے کو ایسے حالات میں ڈال دیا کہ اس کو مار ڈالنا یا اس کے اس کو تکلیف پہنچانا سجن میں ڈالنا یا اس کے ہاتھ کاٹ لینا پیر کاٹ لینا یہ واجب ہو گیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قصہ ہے فاطمہ مختومیہ ایک عورت تھی وہ قریش کی عورت تھی انہوں نے چوری کی یا یہ کہ لوگوں کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ عورتوں سے وہ زیورات استعارے پر یعنی مدنی پہ لاتی تھی استعمال کر کے یہ طریقہ تھا مان کر کے لاتے تھے مناسبت میں استعمال کر کے پھر واپس کر دیتے تھے وہ مان کے لاتی تھی اس کے بعد جب واپس کرنے کا مرحلہ آتا تو کہتی کہ گنڈن تو اسے لیا ہی نہیں تو جب یہ چیز ثابت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا صحابہ کرام بہرحال جو قریش کے تھے انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی بے عزتی اور قریش کی حتک کی بات آ گئی کہ یہ قریشی عورت کی کا ہاتھ کاٹا جائے تو لوگوں نے کوشش کی کہ پہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے بارے میں سفارش لی جائے سفارش کی جائے تاکہ ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے معاف کر دیا جائے کوئی بھی شکل ہو کچھ لے دے کر کے جو کچھ ہو حضرت اسامہ زید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب پیارے تھے لوگوں نے کہا وہ شفافی اللہ عثامہ توفیق رسول اللہ کسی اور کی سفارش کے قبول ہونے کی دربار نبی میں امید نہیں ہے سوائے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے لوگ کو سمجھائے بیچارے تیار ہو گئے گئے سفارت کرنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے بی حد من حدود اللہ, اللہ کے حد کے بارے میں تم سفارت کر رہے ہو کہ اس کو باطل کر دیا جائے وہ اللہ ہی پیارے رسول غصے میں اللہ رہے ہیں. لو ان فاطمہ بند محمد اگر فاطمہ بن محمد بھی چوری کرتی جس کی فضیلت سب کچھ ہے قریش کی سب سے چیدہ اور سب سے برگزیدہ خاندان اور گھر کی اور میرے میں رسول ہوں میری بیٹی ہے اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں ضرور ان کا ہاتھ کاٹتا دیکھیے حدود کے بارے میں آیا ہے کہ اس میں سفارت قبول نہیں کی جائے گی جب تک جب امام کے پاس یا امیر المومنین تک مومن کے پاس پہنچ جائے اس سے پہلے پہنچنے سے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کسی کے اوپر ستر پردہ پوشی کی جا سکتی ہے لیکن جب امام تک پہنچ گیا تو امیر المومنین کو حق نہیں دوسرے کو حق ہے دیکھیے یہاں میرے مومن جس کو اتھارٹی ہوتی ہے اس کو حق نہیں ہے وہاں جب پہنچ گیا معاملہ اس کے دروازے تک تو بہرحال تنفیذ حدود واجب ہو گیا فما فقد وجب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ آپس میں اس کو تم چھپا سکتے ہو کسی نے دیکھا دو آدمی نے دیکھا چار آدمی نے دیکھ لیا فلاں خدا نہ نخواستہ غلط کام کر رہا ہے زنا کر رہا ہے اس کو آپ حق ہے اگر وہ شخص ایسا ہے کہ غلطی سے ہی ایک مرتبہ پکڑا گیا مسائل میں یہ بھی ذکر کیا گیا اگر غلطی سے ایک مرتبہ پکڑ گیا تو چاہیے کچھ کو چھپا دو اسے توبہ تہارت کرا لو اور حکومت تک وہ معاملہ نہ پہنچا میر الملین یازی محکمہ تک نہ پہنچاؤ لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر وہ شخص مجاہر ہے یعنی یہ کہ بہت مطلب ایسا کر چکا اور بے حیائی سے کرتا رہتا ہے تو اس کو معاف کرنا جائز ہے بلکہ حق کے اس واقع کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے اس کا معاملہ پہنچانا ضروری ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کتنا وجہ ہے پندرہ بیس میں تھوڑا سا بسیں پورا ہو جائے انشاءاللہ مختصر مختصر اولا تختر النقلتی حرم اللہ تو اگر کسی نے ایسا کوئی کام کر لیا جس میں اس کی جان مارنا جائز ہے جائز بھی ہو سکتا ہے واجب بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ یہاں اولا النفس دم مسلم مولا الزانی شادی شدہ اگر وہ زنا کر رہا ہے اس نے ایک مرتبہ بہرحال جب وہ اس نے یہ کام حلال طریقے پر کر لیا حلال چیز اللہ تعالیٰ اس کے سامنے میسر کر دی تو پھر حرام میں پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ برائی اس کے دل میں جمی ہوئی ہے اس کو اثر نو ختم ہی کر دینا بہرحال مناسب ہے لیکن اگر کوئی شخص شادی شدہ نہیں ہے تو اسلام کا حکم ہے کہ اس کو سو کوڑے مارے جائیں اور اس کو اس شہر سے دور کر دیا جائے اس شہر سے دور کرنے میں بھی بہت بڑی حکمت ہے اس میں بعض مذاہب کا کہنا یہ ہے کہ نہیں دور کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے بلکہ کوڑے لگانا ضروری کیونکہ دور کرنا تو کلام پاک میں ثابت نہیں ہے یہ حدیث سے ثابت ہے یہ غلط ہے صحابہ نے کیا ہے ایسا اور اس کی بہت بڑی حکمت ہے کیونکہ آدمی کسی ماحول میں ہوتا ہے اس محلے میں یا اس شہر میں آیا ہے تو اس کی میجارٹی بنی ہوئی ہوتی ہے اس کی پہچان کے لوگ اس کے تعارف کے لوگ موجود ہوتے ہیں اس کو کوڑے مار کر کے کسی چھوڑ دیجئے تو کل ہو سکتا ہے پھر اس میں پڑ جائے اور وہ برائی میں اور ہی زیادہ شیر ہو جائے لیکن اگر اس کو ایسی جگہ کر دیا جائے جو نئی جگہ ہو تو نئی جگہ میں مجارٹی بناتے بناتے بناتے بناتے, بناتے, بناتے پھر بنے گی سال بھر تگنی وامن کا ایک فیصلہ اسلام کا ہے اسی طرح صحیح گزاری النفس و بن نرس کسی نے کسی کو مار ڈالا ہے تو اس کو بھی قتل کرنا واجب ہے کیا نام ہے اس کو کہا جاتا ہے احساس یعنی جس طرح اس نے کیا ہے اسی طرح اس کے ساتھ کرنا عین انصاف ہے آج کل دنیا میں صرف امن اسی وقت اسی وقت قائم ہو سکتا ہے کہ اسلامی حدود خاص طور پہ امن کے بارے میں استعمال کرنا چاہیے استعمال کرنے ہی سے یہاں تک کہ بعض ملک کے سربراہوں نے بھی کہا کہ کسی وقت بھی کسی ملک میں بھی اسلامی حدود کے نفاذ کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے تجربے سے یہ بات کہی اسی طرح صحیح بزار کو لیں نہیں اور مفار پولی جمع اگر کوئی شخص مسلمان ہے کافر ہے اس کو آپ اس کے کفر پر برقرار رہتے ہوئے ذمہ بنا کر کے جزیہ لے کر کے چھوڑ سکتے ہیں لیکن جب اسلام کی نعمت اس نے چکھ لی پھر اس کے بعد اسلام سے پھر گیا تو اس کو زمین پہ چھوڑ کر کے اور اسلام کے لیے چیلنج بنانا یہ جائز نہیں ہے آپ کو آ چھوڑ رہے ہیں اور زمین پہ چل رہا ہے بے دین ہو کر کے تو دوسرے لوگوں کو بھی یہ موقع ملے گا کہ بھائی اس طرح ہم بھی کر لیں اس وجہ سے اسلام نے اس کے قتل کا واجبی فیصلہ کیا ہے اگر وہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کی ہمت افزائی کر رہے ہیں بہرحال صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد ان محمد انشاءاللہ آئندہ تو اللہ تعالی کیا آدمی داڑھی کا خط کر سکتا ہے اور خط والی جگہ سے بال نوچ سکتا ہے خت کرنے کے لیے قرآن سنت کی روشنی میں جواب دیں اس مسئلے میں علماء نے لکھا ہے اصل میں داڑھی کہتے ہیں لحیہ لحیہ عربی میں کہتے ہیں اور لحیہ کا مطلب وہ بال جو ہے وہ جو لحا پر یہ ہڈی جس میں داڑھے اور دانت جس کے اوپر جمع ہوتے ہیں اس کو لحیہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں واجبی آج داڑھی جو ہے جو انہیں ہڈی اور دانت کے درمیان کا ہو اس کے بعد اگر آگے بڑھ رہی ہے تو اس کو آپ کو خط بنانا جائز ہے یہ علماء نے کہا ہے لیکن افضلی ہے کہ سب چھوڑ دیں کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا ایک بات فرمائی اور پھر آپ کا پہلے مبارک کیا ہے آپ نے فرمایا آف اللہ شوائے اوف اللہ اس کو پورے طور پر چھوڑ دو ارخو اللہ اس کو چھوڑ دو لٹک جائے ارخا کا مطلب لٹکنے کا ہے یہ نہیں کہ جیسا کہ بعض کسی مفکرین نے کہا ہے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے انہوں نے کہا ہے کہ داڑھی کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دور سے آدمی دیکھے اتنی داڑھی واجب ہے کہ تھوڑی دور سے آدمی دیکھے آپ کے چہرے پر تو اس کو داڑھی نظر آ جائے یعنی یہ کہ پتلی سی لائن لگا دیں اور خسخسی رکھے چھوٹی سی جیسے مشین سے دو نمبر چار نمبر کی آپ بنا لیں دور سے دیکھیں کہ ہاں داڑھی ہے بس اتنا واجب ہے یہ ناپ جو ہے یہ غلط ہے شرعی ناپ نہیں ہوا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کے علیہ وسلم. الفاظ ممارک میں او وفرو ارخو آخو وقف تو میں نے زیادہ سے زیادہ کرو تو اس کو چھوڑ دینا لیکن یہ سب سے افضل ہے دال کے اوپر یا آنکھ کے قریب آ جائیں اگر آدمی چھوڑ رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خلاف کر رہا ہے لیکن اس کو حق ہے انشاءاللہ جیسا کہ انہوں نے کہا جائز ہے اتنا کہ اس کا خط یہ جو رخسار کے اوپر ہوتا ہے دونوں طرف سے انشاءاللہ بنا سکتا ہے اسی طرح میں نے علامہ البانی تھے ان سے پوچھا کہ داڑھی کے بارے میں آپ کی تاخیر تو کہتے ہیں نیچے جو انک ہے نا یہ گلے کے اوپر جو بال اگتا ہے یا نیچے یہ جو نرم تلوا ہے اس کے اوپر جو اگتا ہے اس کو بھی آدمی کاٹ سکتا ہے لیکن یہ نہیں کاٹ سکتا جی جو ڈاڑھ کے اوپر اگتا ہے قبرستان پر قرآن مبارک پڑھنا کیسا ہے قبرستان پر قرآن مبارک دونوں کا تعلق شریعت میں نہیں آیا ہے کلام پاک مسجد میں آپ پڑھیں گھر پر پڑھیں قبرستان میں چلتے پھرتے اس لیے سے پڑھیں کہ مردوں کو اس سے فائدہ ہوگا یہ بھی غلط ہے لیکن اگر چلتے پھرتے آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو کوئی غلط نہیں کہے گا بہت سے افاد ہوتے ہیں چلتے پھرتے ایک کام کر رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں, آدھا کلام پاک اس طرح ختم کر لیتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو کوئی حرض نہیں لیکن صرف اس مقصد سے کہ ان کو قرآن پڑھ کر کے بخشا جائے یا آپ کے قرآن پڑھنے سے ان کا فائدہ ہوگا یہ نیت صحیح نہیں ہے اس نیت سے پڑھنا بہرحال جائز نہیں ہے اور گھر میں بھی پڑھ کر کے قرآن میت کو بخشنا یہ چیز شرعی نہیں ہے لوگ مردے پر چالیس دن قبر پر قرآن پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ کرائے پر لا کر کے بچوں کو خاص طور پہ غریب بچے جو اسکولوں وغیرہ پڑھتے ہیں ان کو لا کر کے بیٹھا دیتے ہیں وہ پڑھتے ہیں پڑھ لا اللہ الا اللہ پڑھ رہا اللہ ایک حافظ پر دیر ہم لا رہے تھے وہ بیان کرتے تھے کہتے تھے کہ ہم لوگ جو مشرک تھے وہ صاف کرتے تھے یہاں تھے ان کا انتقال ہوا ہم لوگ جہاں پرانے لوگ جو ہے وہ جانتے ہوں گے بہت ہی مبارک شخصیت تھی اللہ تعالیٰ ان کو جنم نصیب کرے آمین تو وہ جو ہے کہتے تھے کہ ہم لوگ جب مشرک تھے تو ہم لوگوں کو لے جاتے تھے اور قبر پہ کہا دیتے تھے وہی طریقہ تھا ان کا کہتے تلقین کرتے تھے صبح شام پڑھ رہا اللہ پڑھ رہا اِل کا یہی ہم لوگ رکھتے تھے لیکن کبھی گالی دیتے تھے, تھے کہتے تھے کہتے تھے کبھی کبھی لوگ سارے پڑھے تو... تو یہ چیز بہرحال ایک بداس ہے ہر وہ چیز جو پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران یہ قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت محسوس کی جاتی تھی اور پیرا رسول نے یہ نہیں کیا قرآن کی برکت ان کو اس انداز سے پیرے رسول نے پہنچانے کی سنت نہیں جاری کی وہ چیز بدات ہے سنت یا بدات تو یہ چیز بدات ہے حقیقت یہ ہے کہ کلو بدات جی پاکستان میں جو لوگ پیری مریدی کہیں صرف پاکستانی کا نام لیتے ہیں ہر جگہ ہی ہے یہ ہندوستان ہے پاکستان ہے مصر ہے پوری دنیا کا یہ صرف پاکستان والے نہ کٹے نہیں اس باب میں پوری دنیا میں یہ چیز ہے جو لوگ پیری مریدی کرتے ہیں اور اس کام کو تین سمجھ کر کرتے ہیں پیروں کے پاس یا پتا نہیں کیا مہینہ پیروں کے پاس جانا جاتے آتے ہیں پیسہ وغیرہ دیتا دینا وہاں سے تعویذ وغیرہ کرنا اس کی وضاحت کریں اول تو پیری مریدی جو ہے یہ حقیقت میں اسلام میں یہ چیز نہیں ہے جس انداز سے پیری مریدی زیادہ سے زیادہ یہی رہا ہے کہ شاگرد اور استاد لیکن یہ کہ فلاں ہمارے پیر ہیں اور پیر کا جو انداز ہوتا ہے کہ پیر جو کچھ کہتے حقیقت میں یہ پیر کا لفظ جو آیا ہے یا مرید کا لفظ آیا ہے تو یہ ایک ہی ای ایک بدایتی لفظ ہے سمجھ لیجئے یعنی اس کا استعمال ہی بدعات کی وجہ سے ہوا ہے。وہ بدعات کیا ہوئی کہ پیر کو ایسا سمجھو کہ جو وہ حلال کرے اس کو حلال بالکل وہی جو عیسائیوں آ... کی ہاں خوف اور پادریوں کو جو حق دیا جاتا ہے جس چیز کو حلال کرے اس کو حلال کرو آخ اور وہ خاص طور پہ تصور کے زمرہ سے منتظر لوگوں میں یہ چیز مشہور رہی کتابیں آپ پڑھیے حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز مشہور ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کن کہتے ہیں کن فی یہ دل اشی کل میں دلخاص تم کو اے مرید تم کو شیخ ویر کے ہاتھ میں ایسے ہی رہنا ہے جیسے مردہ کسی ہونے والے اس کو نہلانے والے کے ہاتھ جیسا چاہے الٹے پڑتے اس کی کوئی حرکت نہیں ہوتی اگر وہ حلال کام کا حکم دیتا ہے تب بھی کرو حرام کام ظاہری ہے اس کو بھی حکم دیتا ہے تم جا کر کے کرو یہاں تک کہ ایک بزرگ کے بارے میں ایک کے بارے میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ جا کر کے اپنے باپ کو قتل کر دو رات کا ٹائم تھا مرید کو حکوم دیا مرید نے تلوار لیا گیا دیکھا کہ باپ ماں کے ساتھ لے لیٹا ہوا ہے جا کر کے قتل کر دیا صبح جب ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اس کا باپ نہیں تھا یہ دیکھیں کیسا سمجھاتے ہیں پیر صاحب نے کہا باپ کو جا کر کے مار ڈالو یہ نہیں بتایا انہوں نے اب وہ اس میں اور زیادہ بڑے شیخ ہو گئے پیر ہو گئے کہ اللہ الغیوب بھی ہو گئے تو انہوں نے بعد میں تفسیر کی جب بچے نے جا کر کہا کہ اپنے باپ کو مار ڈالا کہاں مار ڈالا تو وہ ہو گئے لیکن جب اجالا ہوا تو پتا ہی چلا کہ اس نے اپنے باپ کو نہیں مارا بلکہ اس کے باپ کے ساتھ کوئی اجنبی اس کی ماں کے ساتھ کوئی اجنبی مرد تھا اس کا باپ نہیں تھا اس کو مار ڈالا اس نے تو پیر صاحب نے کہا کہ دیکھو ہمیں معلوم تھا کہ وہ ایک غلط کا آدمی ہے لیکن ہم نے تم کو یہ کہا کر کے کہ دیکھے تمہاری ارادت اور تمہاری کیا نام تعداد کا کیا مزارہ ہے تو گویا یہ ہے کہ وہ چاہے غلط ہی کام کا حکم دے اس میں خیر کا پہلو ہے یہ کہنا چاہتے ہیں یعنی بہت کچھ اس طرح کی غلط باتیں منسوب ہیں یہ پیر ہی مریدی یقینا یہ غلط ہے البتہ پیر کا مطلب اگر شیخ سمجھتے ہیں تلمیز اور شاگرد کے جو آداب ہیں اسلام میں پیارے رسول کے پاس آتے تھے ادب سے بیٹھتے تھے صحابہ کے پاس لوگ سیکھتے تھے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے نہ ان میں علم غیب کا اعتقاد رکھتے تھے اور نہ ان کو اور کسی چیز کا مالک رکھتے تھے سمجھتے تھے آئی میں بیٹھتے تھے ہم مالک کتنی مدت تک چالیس سال تک حضرت پیار رسول کی مسجد میں انہوں نے درس دیا جو آداب ہمارے اسلاف میں تھے وہ آداب بجانا ہے آپ ان کو پیر کہیں یا مرید کہیں کوئی حل نہیں نماز میں میرا پہلے دین کرتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھایا جائے ہاتھ اٹھایا جائے دو طریقے یا تو یہ انگلی کا آخری حصہ کان کے لو تک یا کان کے برابر یہاں تک آتا ہے اور تیسری روایت میں آیا ہے کہ یہ کندھے تک یعنی گویا تین طریقہ ایک تو یہ ہے کم سے کم پھر اس کے بعد یہاں تک پھر اس کے بعد یہاں تک اٹھا سکتا ہے تینوں طریقہ ہے انشاءاللہ اچھا نماز میں سورے فاتحہ تو ہر نماز کی ہر میں پڑھنی ضروری ہے جی ہاں جیسے بعض امام صاحب زیادہ وقفہ نہیں کرتے چھوٹی صورتوں میں نماز ہو تو سور امام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جی ہاں انہی کے پیچھے پڑھیں یہ سب سے افضل ہے یعنی وہ اگر کہیں الحمدللہ للہ آپ بھی الحمد للہ کہیں وہی سب سے افضل ہے کیونکہ کی رسول کی تاکید ہے کہ اس سے بغیر نماز نہیں ہوتی منظار قبری وجبت وجب شفاعت یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح بیان فرما دیں منظار قبری جس شخص نے میرے قبر کی زیارت کی وجبت لہ شفا اس کے لیے میری شفا واجب ہو گئی تار رسول پر واجب ہو گئی گویا فرض ہو گیا کہ وہ کریں یہ حدیث موضوع غریف ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں پیارے رسول پر جھوٹھی باندھی گئی ہے شیخ عبدالقاد جیلانی کے شاگرض اللہ مدینہ میں حاضر ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات اور تھوڑا سا اگرچہ ہم لوگوں کی زبان میں یہ بات آ جاتی ہے اچھے اچھے بزرگوں کی زبان میں حضور کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا وہ حضور کا مطلب پیارے رسول کے بارے میں اصل میں شروع ہوا حاضر ناظر سے لے کر کے وہ حضور کہا گیا ہے یعنی ہر جگہ حاضر ناظر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ حبی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرا مدد اگرچی جی سوال کہا جائے تو ان آپ دوسرے دن, دن, دن لیکن بات چیزوں کی وضاحت ضروری ہے لوگ کہتے ہیں حبیبی رسول اللہ, اللہ حبی بھی رسول اللہ کریما کو بدل ڈالی یہ غلط ہے پیارے رسول کے اصحاب آپ پر جان چھڑکتے تھے اپنی جان قربان کرنے خون دینے کے لیے تیار رہتے تھے یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لیٹتا لوٹتا جائے اسی کو موت کہتے ہیں تو اسی موت آ جائے ایسا ہی کرتے تھے لیکن وہ اس قسم کے الفاظ نہیں ہارنبی صلی اللہ علیہ وسلم خارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صحیح الفاظ سب سے مبارک ہے سب سے پیار حضور کا لفظ حاضر ناظر سے لیا گیا ہے یعنی ہر جگہ آپ حاضر ناظر ہیں، اس سے بھی ہم پرہیز کریں اگرچہ پیارے رسول صلی اللہ صلیم کا مرتبہ بہت بلند ہے لیکن یہ اس عقیدے کے ساتھ اگر یہ لفظ استعمال کیا جائے تو یہ غلط ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا تھا کہ میں آپ سے مسافر مبارکہ کرنا چاہتی ہوں بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے نکتے کر فرمایا تھا یہ قول صحیح ہے سبحان اللہ اتنا بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے جیسے کسی نے کہا کہ سب سے بڑا دنیا کا جھوٹ بتاؤ تو سب نے کئی جھوٹ لا کر کے ذکر کیا تو کسی نے کہا بھائی یہ سب سے بڑا جھوٹ نہیں ہوا تو کسی نے کہا کہ نہیں ہم نے دیکھا اسٹیشن پہ دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی ایک دم چپ چاپ یہ سب سے جھوٹ ہے دو عورتیں اکٹھا بات نہ کرے اسی طرح یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے جی آ, سوال ابولا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہ مولانا ابوالا مودودی وہ آدمی کیسا تھا کیسے تھے تھوڑا سا آدم کا انداز کیسے تھے کیسے تھے اور کیسا تھا ایک بار تو ہمارا نظر احمد مرحوم کے اتنے نازک مزاج تھے ماشاءاللہ اردو وغیرہ میں ہم لوگ اردو سے تعلق تھوڑا اب ہوا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ اس میں برکت ہو تو ایک مرتبہ ہم نے استعمال کیا کہ کی ایک بڈھا صحابی آیا گسا ہو گئے کہتے تم کو کتنی تمیز نہیں بڈھا لفظ تحقیر کا ہوتا ہے ایک بوڑھے صحابی ہے بوڑھے اور بڈھے میں بہت فرق ہے کیسا اور کیسے یہ تھوڑا سا ہونا چاہیے اور اس کا عقیدہ کیسا ان کا عقیدہ کیسا تھا تفصیل بیان فرمائے یقیناً وہ بہرحال مسلمان تھے انہوں نے اسلام کے نام پر کام کیا لیکن علم کی کمی کی وجہ سے علم حدیث اور علم تفسیر وغیرہ کی کمی کی وجہ سے بہت سی چیزوں میں انہوں نے اپنے ماں سبق کی تقلید کی صرف اس وجہ سے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ دنیا میں حکومت لانا ضروری ہے سب سے پہلے اسی قسم کے لوگوں نے جو باتیں کی تھی مثل سے یا اور دوسری جگہوں سے اس کا بے انہی چیزیں لے کر کے اپنی کتابوں میں بہت سی جگہوں پر انہوں نے نقل کر دیا بہرحال وہ مفقیت تھے اللہ تعالیٰ ان کو بخشے بہت سی چیزوں میں بہت سب ہو کھائے اگر کوئی ان کا ماننے والا اس پر چل رہا ہے تو وہ بھی غلطی پر ہے صحابہ کرام کے بارے میں ان کے افکار غلط خلافت اور مروقیت کے موضوع بہت ہی بہرحال غلط ہے اس کو اس کی اصلاح ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس پر عقیدہ کرتے ہیں اس وجہ سے ہم سختی سے یہ لفظ لگتا رہے ہیں ورنہ بہرحال یہ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو معاف کرے گا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ بھی ہے کہ حسنات اور سیاد کو بھی دیکھے گا تھوڑی غلطیاں ان الحسنات حسنات ار نیکیاں انشاءاللہ تھوڑی غلطیاں برائیوں کو معاف کر دیں یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے امید ہے لیکن ان کو کرافٹ کہنا غلط ہے ان کو بدرین کہنا غلط ہے عقائد کچھ عقیدے میں جو اپنے حق علماء سے جو انہوں نے لیا اور وہ طریقہ چلا تھا انہوں نے عقیدہ رکھا صحابہ کرام کے بارے میں تکلیف کی مجھے جہاں تک کرتبو کیا ہم نے تو تکلیف کی کچھ لوگوں کی وہ چیزیں نقل کر دیں حضرت عثمان کے بارے میں جو ان کا خیال یا جو کتاب میں لکھے ہیں اس کو اکثر نہیں بدلا جا رہا ہے وہ غلط ہے ان کے ماننے والے ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں ان کے ماننے والوں کو اگر اتنی طاقت ہے تو وہ کتابوں میں سے وہ چیز ہزب کر دیں انشاءاللہ اسی میں خیر ہے جی لوگ کہتے ہیں کہ کرنے والے کے پچھلے قرآن پڑھ کر بخشا چاہی بخشنا چاہیے یعنی پیچھے جڑا گئے ہیں لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھانا یا اس, پر اس کی مدد سے حافظ وغیرہ بلا کر کے یہ چیز بیل رسول کے زمانے میں نہیں تھی اس وجہ سے جیسا کہ بیان ہوا کہ یہ چیز بداتا ہے وداعت کھانے میں اس کو شرمانا نہیں چاہیے لوگ کہتے ہیں کہدا کیے تو کیا کہا جائے ہر چیز کو اس کے نام سے یاد کرنا چاہیے کھانا کھانے کے وقت باتیں کرنا کیسا ہے جائز ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلام کرنا بھی ایسے وقت میں جائز نہیں یہ سب عقیدہ غلط ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی عزیز ایسی آئی ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں حضرت بکرا کو دے رہے ہیں کھاؤ چلو پیو یہ سب ہوتا ہے کوئی اس میں حرج نہیں انشاءاللہ اور کھانا کھاتے وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے نہیں کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ ادب میں اداب تعام میں یہ بھی آیا ہے کہ مہمان کے ساتھ زیادہ زیادہ باتیں بھی کرنا چاہیے جی نہیں کہ چپ چاپ کھا کر کے مہمان بولے ہی نہیں مہمان بےچارا آدھا پیٹ کھا کر کے اٹھ زبردستی بھی کرنا چاہیے مہمان کے ساتھ پیر رسول نے ایسا کیا ہے تو یہ چیزیں بہرحال سنا ہے کہ اگر بیوی بی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیا یہ صحیح صحیح یعنی صحیح ہے دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا دیکھ نہیں سکتا یہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے پہ بہت سختی سے عمل کرتے ہیں یہ بہت ہی غلط ہے اور قرآن اور سنت کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے لو مت قبل صحیح میں آیا ہے لو مت قبل لگ اصل اگر تمہارا تمہاری اوقات تمہاری موت مجھ سے پہلے آ جائے تو میں تم کو نہلاتا کفن تو میں کفن دیتا دیکھیے وہاں دیکھنا جائے دیکھ چھونا تو کہتے ہیں طلاق ہو گیا نکاح ٹوٹ گیا کہاں سے یہ عقیدہ لیا گیا سبحان اللہ بہرحال اللہ تعالی معاف کرے ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ حق ہے کہ دیکھ لے اور اس کو حسم بھی دے سکتا ہے کوئی حرج نہیں کیا قرآن پاک کا سمجھنا ہر آدمی کی بس کی بات ہے کیوں نہیں ہے حقل امکان اللہ تعالیٰ نے امبیاں میں بھی فرق کیا دل کر رو تو رو بعد باد امر ہر ایک کے سمجھ کی ہر ایک کے مرتبے کی ہر ایک